و مبارک و سلم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اقترب للناس حسابهم فهم في غفلتهم مردون صدق الله صدق رسوله النبي الكريم نحن ولا ذالك اللہ من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزت سامعین السلام علیکم دعا ہے کہ اللہ تبارک وتعالى مجھے حق کہنے اور حق پر چلنے کی توفیق توفیقتہ فرمائے اور آپ کو اور ہم کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق توفیقتہ فرمائے مرزامی اس پرفتم ماحول میں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 نبی آخر زماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ نزدیک ہے آپ آئیں گے وہ حق آپ بیان کریں گے جی نہ پھر دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جو سدیج پر آپ بیان کرے یسن کی وستی وسطیجہ اور انتظار کر اور دین کی انتظار بھی انتظار ہے یہ دین ہے دین کے لیے انتظار کرنا یہی دین ہے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 اس کے اثرات سے شاید اللہ تمہیں ایسی طاقت بھی دے دے جو تم ٹکرا بھی جاؤ لیکن یہ جلوس نکالنا توڑ فور سمجھ لینا یہ سارے یہودی فتنے ہیں مجدد آلفانی ایک سال جیل میں رہے ہمارا مسلک جو ہے اور لیا کرام کا ہے صوفیا کرام کا ہم گولر شریف والی سرکار سے رکھتے ہیں تعلق ہمارا مسلک توڑ پھوڑ نہیں ہے اس لیے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 اگر کلاشن چھین لے تو اس کی داشت رہے گی کیا بندہ تو وہی کھڑا ہے دہشت کدھر گئی معلوم ہوا دہشت اصل میں آئے بندے میں نہیں ہے میں نے کہا سن لے کلاشن کو والا دہشت گرد ہے اور بڑا دہشت گرد ظالم تو ہے تیرے پاس میزائل ایٹم ہے جو قوم کا خون نوچ رہے ہو خون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 اگر حق کہنا دہشت گردی ہے پھر ہم سے زیادہ کوئی اور دہشت گرد ہے نہیں سوفیا کرام کا مسئلہ اور یا کرام کا مسئلہ کسی مولوی نے دین نہیں پھیلایا دین پھیلایا ہے تو اور یا کرام نے پھیلایا ہے <تصفح>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 بادشاہ کو اور تلوار کا وقت تھا آج تو اے بم آئیٹم کا وقت ہے آج تو عام تو کوئی کر نہیں سکتی تو وہاں سے دو عورتوں کی عزت بچانے کے لیے کون آیا محمد بن قاسم جس نے مل راجے دہا جیسی ظالم کو اکھیڑ کے رکھ دیا اور اپنے دو عورتوں مسلمان کی عزت بچا سات سو فوج لے کر آیا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 کہ پوری طرح نصاب نہ لاؤ دس فیصد تبانتا کرتے کرتے قوم سہتی سہتی سہ جائی پھر سو فیصد ہی کر دینا پتہ نہیں سو فیصد ننگے ہو کر جنا کرائیں گے پتہ نہیں کیا کرائیں گے یہ نصاب آ جا رہا ہے یہ سننا تو خدا ہے مانتے ہیں آپ اس کو جو لوگ جہاد کی بندے لے کر لوگوں کو قتل کر بچے قتل کرا دیے اپنے پیسے بات کر انہیں نصیحت آنی چاہیے پھر سننا پہ رسول دیکھو کہ کچھ یہودی تھے یہ واقعہ بھی مشہور ہے کہ خندق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ روضہ اقدس کے پاس انہوں نے ساتھ قریب ہی کمرہ لیا کرایہ پر اور پھر خندق کھودتے رہے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 وہ اس کا کوئی مالک نہیں عوام الناس مالک ہے جس طرح چاہے وہ کام کر کا سکتی ہے ارے یہ ایسے ظالم قوم کے دشمن کہ درخت ایمان سے آخرت آ جائے ختم ہو جائیں گے یا کسی اور حکومت کے پاس بھی چلے جائیں گے یا عظام آ جائے ہم ختم ہو جائیں یہ درخت دنیا میں یوں ہی ختم ہونا پسند کرتے ہیں عوام کو ایک بھی نہیں کاٹنے دیتے پتا نہیں عشی کے کیا کیا سامان بنا رکھے ہیں اب ہم آئے یہاں گھوڑے دور ہوتی ہے جہاں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے ہمارا خون نوچ کر عیاشی کے اسباب بنا رکھے ہیں فراؤن کی طرح نمرود کی طرح یہ ان سے بھی بڑھ ہیں لاکھوں روپے وہ ملازم لگے ہوئے ہیں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 آسانی سے بسیں گزر جائیں اور تنگ, تنگی سے گزر جائیں مسجد مات گے ہو سکتا ہے اللہ تمہیں ہمیں اٹھا دے ہم چلنے کے قابل ہی نہ رہے ظالم مسجدیں گرا رہے اور جن سے ہماری سلامتی ہے مسجدیں گرا رہے ہیں اور ادھر دیکھو من رہے پاکستان میں غریب کو بیٹھنے کی جگہ نہیں چار مربے زمین پڑی ہے پارکیں بن رہی ہیں سڑکیں فرار ہو رہی ہیں سکیمیں بن رہی ہیں گھاس کہیں مانگا ہو گیا یہ سارا کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے اور سنتکار خدا کے خدا کے مخالف جنگ کرتا ہے یہ سنتکار لوگوں کا فتنہ ہے کہ ہاؤسنگ سکیم سینکڑے ہزاروں بیگھے ایسے بنے ہیں پلاٹ کوٹھیوں کے لیے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 جرمانے لگ رہے ہیں ایمان سے سو ہے ویسے تو کھاتے تو حرام ہیں وہ فرماتے ہیں سکول والوں کا منشور بتاؤ قوم کو لوٹو اور دام کماؤ میں سکول والے کہوں گا آپ شاید ناراض ہو کون نا ہے جی فلاں ہاں کیمبلا ظالم ہے فلاؤ فلاں تو بچہ پڑھا ہے ہاں جی شاید آپ لگ جائے یا خدا ہمیں ایمان دے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 میں نے کہا میں نے تو اپنی بیٹی کو کہا ہے پھر بھی وہ نہ سمجھا کہتا ہے میری بیٹی کو کہا اپنی بیٹی کو کہاں کہا میں نے کہا تو کلمہ پڑھتا ہے کہتا ہے ہاں میں نے کہا تیری بیٹی میری بیٹی ہے میں نے اپنی بیٹی کو سمجھا ہے تیری بیٹی کو تو نہیں کہا خدا کرے ہمیں یہی سمجھ آ جائے کہ ہم مسلمانوں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھیں آمین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 میں کہ مقابلہ تو ہوتا ہے مخالفت میں موافقت میں تو نہیں ہوتا مفعول آپ سمجھ جائیں جسمان کو برا بری عادتوں سے مفعول کہتے ہیں کسی مفعول سے کسی نے پوچھا کہ تاتھ اصلا کیوں نہیں رکھتا اکیلا سوتا ہے اس نے کہا میرا پاگل کون دشمن ہے میرا تو دشمن کوئی ہے بھی نہیں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 ایک ہاکم اثر اچھا ہو جائے تو پورے اثرات ہو جاتے ہیں تو ایمان سے یہ جو جہاد کرنے والی بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے کہ صحابہ سے کوئی بلند تر بندہ نہیں آئے امال میں افوال میں اقوال میں،, میں کردار میں کوئی کچھ جیسا بھی نہیں ہو سکتا صحابی کی گھوڑی کا گہار ہزار ولی کا شان رکھتا ہے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 یہی سکول والے کرا رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے فرمایا میرے محبوب کے کام جو ہیں وہ پاک ہیں ہر ہاں نبی کے کام پاک ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میرے کام محبوب کے کام حسین بھی ہیں خوبصورت بھی ہیں ایمان سے کہو شہری لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹکراؤ جو کیا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 عام بندے جیسا سلام کیا مہدی عباسی بادشاہ تھا تو ربی مہدی کھلا تھا پیچھے اس کا سپاسا لار تھا خوشآمدی تھا تلوار لے کر اب وہ کاپ رہا ہے کہ بادشاہ مجھے حکم دے تو میں اس کا سر قلم کر دوں اب اس نے بادشاہ نے کہا تو یہ دربار میں آنے کی یہی ہے شاعری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 اے اتنا ظالم نہیں تھے جو آج کل ہیں یہ تو کمار نشے میں ہیں کفر کے نشے میں ہیں انہیں تو موت بھولی ہوئی ہے یہ تو مریں گے نہیں مجھے ایک حاکم کہنے لگا کہ آپ کسی کو تو بچائیں حکومت کو آپ عوام کو کہیں میں نے کیا کیا تم پر دین فرق نہیں ہے امام سے کہ حاکم پر دین فرق نہیں ہے حاکم پر بھی فرق ہے میں نے کہا تفت ہے مجھ پر دین فرق نہیں ہے میں تجھے نہیں کہوں گا دین تو ہر ایک پر فرض ہے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 ماحول کے اثرات لکھتے ہیں بھی ماحول کے کی اثرات کس کے ہوتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس نے کہا اپنے وزیر کو کوئی بوڑھا بندہ لے آ جس نے میرے دادے کی بادشاہی بھی دیکھی اور میرے باپ کی اور میری بھی وہ گیا لے آیا اس نے کہا میرے دادا کی بادشاہ کیسے تھی میری با... باپ کی کیسے تھی اور میری اس نے کہا حال میں دیتا ہوں تو بادشاہ کو سوچ لینا آئے ہائے کدھر ہمارا کل چلا گیا انا سولہ دینے ملوک اہم کہا گیا انا سولہ مولوی ایم نہیں کہا گیا کام کو اداری لگا دیا مولوی پر مولوی خراب ہیں سارے مولوی صحیح ہو جائیں یہ پنتالی تو آیا ہے اسے کہ مست تو رکھو سال میں پنتالی امین نے بنا ہے کوئی فرق پڑا ایمان سے کہو ایک گنڈا پھیرا کے نہل کرار دے رہے ہیں لوٹے لگا رہے ہیں ارے سوال کی بارت گل تو جواب صحیح آتا ہے امام سے پہلے جو خطبات تھے وہ تھوڑے ہوتے تھے عمل زیادہ ہوتا تھا ہمارا مقصد کچھ اور ہے صرف آپ کو بہلانے کے لیے ہم چند واقعات بیان کر دیتے ہیں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 یواس وی صوفی سدور اناس امن جنت امناس فرمایا پنام آبو اللہ نے فرمایا موج سے شیتانی یسوی جنات کے ویشوشے سے اور لوگوں کے ویشویشے سے وہ تفصیل کی کہ انناس کے ویشویشے جو گندے ہیں اس میں سکول شامل ہیں کہ لوگوں کے ذہن خراب کرتے ہیں ویشو سے گندے ڈالتے ہیں بئیمان بناتے ہیں اور بدمسلقوں کے مدد سے دین حکمران ان سے پناہ مانگو آمان. یہی لوگ ہیں جو وسو سے دان کر دین سے پھیر لیتے ہیں آمان. یہ من جنت والناس کا تفسیر حقانی والے ولی تھے یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے میں نے خود پڑھا انہوں نے سکونوں کو پہلا نمبر لکھا کہ اللہ سے پناہ مانگو یہ وہی لوگوں کے جو وشو سے ہیں یہ ان لوگوں کے زیدن خراب کرتے ہیں اور یہ سکول تعلیم اور دیوبندی بد مسلکوں کے مدرسے وہ بھی اس لیے سے ڈال کا دماغ خراب کر دیتے ہیں اور بےمان ظالم حکومتیں تو وہ بزرگ مجھے کہنے لگا آپ کی بات میں سنو میں نے کہا کیا کہ ایک بزرگ آیا ہے ہندوستان کا یہاں ملنے کے لیے اسے دو تین دوست سے جو لائے اپنے ساتھ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھا تو اس کو لے آئے چار سائی پر وہ بیٹھا اور اس نے کہا تقریر خود کر دو اسے بٹھایا اس نے کیا تقریر کی اے مسلمانوں سکول چھوڑ دو بیٹیوں کو لڑکوں کو مت بھیجو <تصفح> ایمان سے اس نے مجھے کہا ارے وہ تم سے دور ہو جاؤ اور ٹی وی کو گھر سے نکال دو وہ آخر جامان آل الحمد رب العالمین میری تقریر ہو گئی اللہ اللہ کوئی ایمان سے اس نے کہا تقریر یہ تین باتیں کی دعا مان کر چلا گیا کام کی بات کی نا اس لیے ایک بزرگ نے کسی وقت تقریر کی پہلے زمانے میں آج سے کوئی پہلے آج کل نہیں اس نے کہا کہ بابا دعا مانگو اللہ سے ہمیں بے دین حکمران سے پناہ دے اسے عزت سے رکھا صبح کچھ نہ کچھ میں نے کہا قوم کی بیٹی ہے یہ میری بھی بیٹی ہے دیکھ کر کچھ نہ کچھ میں نے روانہ کیا یہ آپ کے دادا کی بادشاہی کا ماحول تھا میں <تصفح> ثابت کر رہا ہوں جو ماحول بادشاہ سے بنتا ہے آپ کی انہوں نے لگایا کہ مولوی سے بنتا ہے یہودیوں نے لگا دیا ہماری سامی فوجی جو تھیں بادشاہوں سے لڑتی تھی یا مولویوں سے لڑتی تھی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 ایسا کیا ہوتا ہے پھر ہے کہ تجھے کیا فکر ہے عصر حاضر ہے ملک الموت تیری روح قبض کرتا ہے تجھے فکر معاش دے کر یہ ہمارا جو ہے ملکن موت فرمائے جس زمانہ جو ہے تیرے روح قبض کر رہا ہے تجھے فکر معاش دے کر معاش کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائیے ہی جو ہے وہ ہم پر ہر چیز پر قادر ہے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 نوان تو کچھ اور لکھایا تھا میں شیخ محمد بین آل باقی وہ فرماتے ہیں میں بھوکا تھا تو میں بہر نکلا تلاش کو دیکھو ایک ریشم کی پری ہے گتلی کیا کہتے ہیں پتہ تو وہ میں نے اٹھا لی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 میرے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں اس لیے میں دس روپے مانگتا تھا اس سے اس نے مجھے نہیں دیے اس نے کہا بیٹھ جاؤ مجھے روٹی کھلائی کار نکالی اور کفن دفن چاول سب شاید اس میں جو گھیرے وہاں کے یہاں میری عورت کا کفن دفن کیا چلنے لگا کہا سامان اٹھاؤ اپنا سامان اٹھا کر میری کار میں ڈال دیے اس کا بیٹی بیٹا کوئی نہیں آئے اور کروڑ روپے اس کے بینک بیلنس ہے ٹرک چلتے ہیں فیکٹریوں کا مالک ہے اس نے آ کر جو فیکٹریاں تھیں بینک بیلنس سے اس نے کہا تو میرا بیٹا ہے یہ تو میرے نام ہی کرا دی دیانت داری نہیں رہی ایمانداری نہیں رہی خدا پر بھروسہ نہیں رہا ہمارا ورنہ عطا میں کوئی فرق نہیں ہے ایمان سے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 مومن کے لیے خدا کی قسمیں اس ایسے بادشاہ ہوں جن کی یہ عزت نصیب نہ ہو جو میں کر رہا ہوں بعد مانگو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عزت نصیب کر دے اور عزت اسلام میں ہے کہیں نہیں ہے نہ کوچیوں میں آئے نہ بندیوں میں آئے عزت ہے تو یہی ہے جس کو اللہ نے عورتیں واپس دے دی عزت والی دے دی اس کا کوچ کی عزت ہے شاہ کی جسے عورتیں عزت والی نہیں ہے اس کی زندگی کنجر سے بھی بدتر ہے وہ اندھا ہے بے وقوف ہے جتنا بڑا ہاکے مگر ہے اس کی عورت عزت والی نہیں ہے وہ زلیل و خوار ہے عزت والا نہیں ہو سکتا ہمیں <تصفح> معاملوں پتہ نہیں عزت کا عزت کیا چائے ہے کوئی پیسے میں عزت نہیں ہے کوئی کوشنوں میں عزت نہیں ہے چوپڑیوں میں ہم نے ہورے دیکھی تھی وہ بزرگ حفرت سے فرماتے ہیں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 ارے ایک بندہ یہی ہے جس کی فیشن سے شان بلتر ہے لا یس قبل خبیس وت ایک بات برابر نہیں ہے اور ایک بندہ وہ ہے جو ہم میرے جیسا کتے سور سے بھی بدتر ہے اور ہم وہاں کرتے ہیں عبد تجھے کیا پتا عبد کیا ہے اللہ نے فرم... اقبال مال... نے فرمایا عبد اور چیز ہے ابد ہوں چیزیں دیگر اللہ فرما یہ میرا بندہ ہے عبد میں توجہ من خالقی الالحق حق ارو عبد میں رسول میں نزول ہے رسول جو ہے توجہ من الحق ای مسئلہ بہت لمبا ہے اب اللہ نے عبد فرمایا ہم بھی کہیں عبد ابد ہے ارے بے خوب سب اپنے باپ بلایا فرمایا میرا ابد ہے اور جب ہمارے پاس دیجا پر میرا شیرا کے منی ہاتھ کے بائیں بشیر اور نظیر ہے یہ رسول ہے بات سمجھ لے ایک بادشاہ اپنی ماں کی طرف جاتا ہے ماں کیا کہے گی بیٹا میرا آ گیا بیٹا ایسا کہے گی کون کہا گیا بنے کہ جب وہ کہ بیٹا آ گیا بیٹا آ گیا ارے ظالم کرتا ہے تو اپنی ماں کا ہے تیرا تو بادشاہ ہے میں اپنے سسنے کو اب کہیں تو اللہ کے ہیں تمہارے ہمارے سردار اور آکا ما... ما... اور مولا ہیں اللہ کا حق ہے وہ عبد کہے ہمارا حق ہے ہم ہمارا آقا اور مولا اور سردار کہے ہم <تصفح> نے آبد کا مانا سمجھا ہی نہیں عبد کا مانا کیا ہے اپنے جیسا نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم تو کسی ولیم کو بھی آپ جیسا نہیں کہہ سکتے حکم بسلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میرے جیسے ہو یہ ہماری باشد دور کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا کل تو فرما دے ہمیں نہیں فرمایا کہ تم بشر بشر کہتے رہو شان مسیریت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شان فضیلت بھی دی گئی شان میسیحت کا تعلق مخلوق سے ہے اور شان فضیلت کا تعلق اللہ سے ہے رسول وہ ہوتا ہے جو مکھنوں اور خالد کے درمیان رس ہو خدا سے لے اور بندوں کو دے جو کہیں رسول کچھ نہیں دیتا اس نے رسالت کا انکار کیا <تصفح> آتا اللہ و رسولہ اللہ رسول میں نے عطا کیا میرے رسول نے عطا کیا جو کہتے کہ رسول نہیں دیتا وہ مشرق اور کافی رہیں نس کے منکر ہیں رہیں قرآن مجید ہے کوئی حافظ بیٹھا ہو تو آتا ہوں رسول میں نے اتا کیا میرے رسول نے عطا کیا آلہ اللہ رسول میں نے غنی کیا میرا رسول نے غلی کیا ارے میرا ہنی کرنا دیکھو کہ میں نے غلی کیا کیونکہ میرے رسول نے گلی کیا میرے رسول کا غنی کرنا میرا غنی کرنا میرے رسول کا دینا میرا دینا ہے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 مدد کا ممبار طاقت طاقت کا مدار حکم اور حکم حکم جتنا تھندار کا حکم مانا جائے گا سپاہی کا مانا جائے گا ڈی ایس پی جتنا طاقت بستی جائے گی حکم سے ظاہر ہوگی اتنا اس کے حکم میں اثر ہوگا ارے ان سب چیزوں کا محاصل اور حکم ہے اللہ نے حکم میں ظالم و جدا نہیں کیا وہ رسول افراد اللہ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 مجھے ایک دیوبان کہنے لگا اللہ کے حکم کے بغیر اصول کچھ نہیں دیتا جانے لگا میں کے جان نہیں ادھر میری بات بھی سن کہتا ہے کیا میں ایک کہا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا ایمان سے دنیا جان نہیں دیتا دے گا تو یہی دروازہ ہے جائے گا تو ملے گا گول سینا کلم گول سینا کے بارے میں ایک بزرگ نے پوچھا خواب میں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 جب بات انتہا کو ہو مسلمان دو چیزیں آ جاتی ہیں یا ہدایت یا عذاب دل کھول کر ان کو قید و سالم کو جنہوں نے اپنے بیٹے یہودیوں کو دے رکھے ہیں بیٹیوں کو بھی کہ تم اگلے جہان کی تیاری کرو تم نہیں لگ سکتے یا عذاب آئے گا یا ہدایت آئے گی عذاب آئے گا تو ہم گناہ گار اللہ میں بچا کے اٹھ جائیں گی قوم اگر ہدایت آئے گی تو یہ معاشرہ برباد ہو جائے گا اس لیے سیاست جو ہے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 آپ نے خواب میں فرمایا کہ ہندوستان جا راستے میں فکڑا کو ملتے جانا تو آپ ایک مجذوب بیٹھا تھا اس کے مرید بیٹھے تھے وہاں آپ ملنے گئے اس نے بھنگ کا پیالہ پیش کیا جو لوگ شریعت کے بغیر اسلام کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں فقر کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں علم ظاہر علم باطن ہم مسکا علم ظاہر ہم چیر کہ بے شیر مسکا کہ بہت ارے بزرگوں کی سنا کرو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 صا نے آپ کی فلاں فقیر نے نہیں آنے دیا آپ نے فرمایا نکل کتا صبح آئے تو ہجرا خالی تھا پوچھا مڑ سے تمہارا پیر کہاں گیا انہوں نے کہا کوئی پتا نہیں اس حجرے سے کوئی چیز نکلی تھی انہوں نے کہا کالا کتا نکلا فرمایا پیر تمہارا کتا بن گیا ہے تم جاؤ یا بیٹھو وہ دہلوی سیاست کے بارے میں لکھتے ہیں میں نے خود پڑھا ہے اگر کوئی تو میں دکھا بھی دوں گا انشاءاللہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو گئی تو بھی تھی عمل مومنی اور جبشے کی تھیں کوئی تو انہوں نے محلول بنایا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونیا ہو گیا ہے تو محلول کے قطرے آپ نے اشارہ فرمایا نہ ڈالو تو انہوں نے ڈال دیے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 جمہور کے ابلیس ہے ارباب سیاست کہہ گئے بجے دیو ارباب سیاست آ کے بنے سیاست نہیں جمہور کے ابلیس ہے شاستری نے کہا تھا ہم انہیں جمہوریت دیں گے اس نے جمہوریت کا مانا لکھا اپنا دنڈا اپنا ہاتھ اور اپنی پوشت سمجھنا خود تو آپ نے فرمایا جدا ہو دی سیاست گھر تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر دین سے اگر سیاست نکال لی تو بدباشی بچے گی دین نہیں بچے گا اس لیے ہم ہاں کسی کو کچھ نہیں کہتے لگے ہمارا مقصد یہ ہے کہ سیاست مسلمان کا حق ہے کسی کافر بے دین کا حق ہی نہیں ہے اور اللہ ہمارے حق دے آخر داوان الحمد للہ دعا مانگو اللہ تبارک تعالیٰ تو آپ کو حاقی ایمان کامل نصیب کرے عمل مقبول نصیب کرے ساری اولاد کو علم نافع نصیب کرے دنیا آخرت اچھی کرے اسلام کا بول بالا کرے طاقوتی طاقتوں سے اللہ ہمیں ٹکرانے کی حق کہنے کی اور پھر ٹکرانے کی بھی خدا طاقت ایس وقت کا مثال میں نہیں ہے یا ایسی ظالم حکومت کو اللہ ہدایت دے دے ہدایت کی دعا اگر وہ قابل ہدایت نہیں تو اللہ انہیں ضلیل و خوار کرے اور ہمیں نجات دے لیں لوگ فقر کی بات کرتے ہیں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 ارے روحانی بیماری دور ہو گئی تو جسمانی بھی ہو جائے گی واقع ڈبا نہ تو قبل مینا اینا تو سمیم کان تھا طب الرحیم اللہ محمد محمد وبارک السلم معذرت چاہتا ہوں میں نے جی پندرہ منٹ جی دعا کر دے باپ فوٹے گئے اللہ کو معافرت بخشے لاسی چنتا پال لو بابا